پتی ابراہیم سوال سم پیدبار ترتیب مسفسر داو اتنا سوال سم داو یا پیدبار ترتیب نزوری سر نزور شو دے پس صورت کی سلو حنا اوا مضامین دو پارل بصیرت پسدر صورت کی یو تعداد الا یا او تعداد الکلمات تعداد الحروف نم ارتباط نما سبق سرا نم مرکزی مضمون سورم تقسیم السرد او خلاصہ السرد بنظم امتیازات و سرت و غم مشکلات و سرت اول مضمون ج تعداد ال آلات نکلی دی کہ 25 آیاتن بالا مشتمل دی سورۃ ابراہیم کلمات سابقہ مو ذکر کی بصائر و تمیز کی تو کلمات دوسرے ابراہیم اتس و یود خروب دوسرے ابراہیم ٹور سروطر ابراہیم شفک ذرا ذرا مشہور ارتباطات راتم صدر کتاب تعریف دام مصدر بی تاریف و سرت کی تعریف کی صدا قطر کی تابطے اختتام بیانت قرآن کریم بارو. قرآن کریمت قرآن کریمت قرآن کریم نسرت قرآن کریم نا ونسر ابراہیم نسرت ابراہیم دریم ارتباط کارکل سابق و جو صفرات کے, اس وصرا وصرا ما دلیل کے او او تجیف بہادر واقات تنبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہم نے ہم نے ارتقاب سندما سے بڑا جہر کلمہ سلام وبرحال شدنا مثلا وبرحال شفاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقلی وحی معتم بہات نزارۃ الغفرت اور سرت با داود دل علی الازاح رقم کیچوں تخویف ذکر کی دو عالم انکرین جہاد میں دے مسلنا حالات قوم ہلاک قوم قد ذکر گئی نا تقویب حاضر مصرح الامم الامم الامم کی نا بیان لزارت الغفلت بیان بعد بعد نہ تفریف نہم بھی اذكر بي ايام الله للتيقظ ولنزاع الغفله ايضا للتيقظ ولنزاع الغفله فتقظت سالي الاغلاطم فقدم ارتباع مسقي اجمالا الذكر وذكروا وقدسوا ذاك وقدسوا ذاك الرسول من قبلك الذين بنبرات وقدسوا ذاك من قبلك فذي كدري ام صلوا لهم وردي اجمالا يوم كنا رسل دائم شہزاد رسول ذکر المستاذین خاص طور کی تفصیل ذکر کی سلور واڑو رسول سوکھوں مستحدین سوکھوں کی ذکر سو ذکر کئی حاصل اور سورت کی دلی دلیل نقلی خدوشی ابراہیم علیہ ودی کر اخبارت کی اخبار روز لا دا رضی سورت کی اخبار, کی من اخبار اب دا بیان دے داغی بسلطان کاندلا کمب اللہ اخبارے اور اخبار ہو بیان بیاں دلیام ویاں و کل بیاں کل بل بار رسم نبرات ان ہی کل تو متاب ہاتھ ما ماد وے ہی متابو انے ہی تب کل تو وینے ہی متاب ذکر کی دِکر گئی تو اللہ بانی ندر گئی تب کل امبیا نسرات سلام بانی ٹول امبیا نمسرات سلام ابھی اللہ بانی پونا بیان نام دیوے او معرنا اللہ, اللہ تبارک و تعالی صبرنا و نسرنا نماذ تمونا نسم ارتبات تلك عائشہ کامنہ نسم ارتبات سابقہ سورت سابقہ سورت کی بیان فضیلت قران اولنواخر بیان فضیلت قران کریم اولنواخر نے اسرت کی حکمت ذکر کی جس حکمت ظہر دار ار کرے کہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور یہ مقصد ظہر نہاس کی بیاضیلتمت القرآن اولا کی جا حکمت النور دا لتخرج الناس من الظلمات داو بیان وجوه مرکزی مسلح المسلطین یو تجیف الله. تذکیر بیام ایام اللہ گولازا سروت رقص نبراج کی ناری نبرا کی بےتی کر گئی مس اللہ يوم السلطة جي في التبلغي داغي ما خذفا والدائج تخرج الناس من الظلمات إلى النورة زيوم السلطة تذكير بأيام الله التقصير بأعظام الله ونذكرهم بأيام الله فإن ذمنا برات ترور نبرات برات وأنذر الناس هم يديمون أعظام قولوا الذين ظلموا ربنا آخروا إلى جان قريبون لسلط حاصل حاصل السلطة تقصير مصورة وصورة شفاق حسيني أول حصا اذا ذكر كي يتنون اول نمبر پوری کی ذکر کی. ترجیح تبدیل او تبلیغ مختصر دلیل ذکر واقع او <تصف> کتاب اور ترجیح تبلیغ دلیل مختصر و مع الانبیاء جدال دا دا دا توحید و رد جداد نس جب اور جدا المشركین فیلم بیا فی التوحیلو اور رد بستار باتل مشرکینو تو کل دن بیا فا فاللہ ورف فا مقابل جدا دائی کی دریم احسان دار نحن نرلسمن برادن علم دلان اللہ خلقہ سمواتا لقز علم ثانیان دلائل اقلیفو مسئلہ بانی دلائل مسئل اقلیفو سنہ مختصن جدا المشركین جدا المشركین فیما بینہم جدا المشركین فیما جزا جا دنیا دنیا کی جگہ توحید مثال جزام بینا شرخم بے پنزم ایسا ابراہیم نے شروع کی, کی دلیل نقلی دا و نا او پنجو نمبر آٹنا دلی نکلی تب سیریدر نہمدیغ بھر تبدیخر تبدیغ سر وفسان تجیف ہی تبلیغ تذکیر بھی عام دے لفظ اربا مراتی واقع امتیاز نصرت امتیازاتو سرط. صورت ممتاز بیاں داد سات دنیا بیا دل ہادی بیاں بیاں دنیا وخرا وہ دنیا پاخرت کی ممتازی بیا دزور دادا پار فت دیا دنیا کی ممتازے مال مال فی ممتازے بانی مار ما ما ش مکان شیتان کال شیت شیتان مکال من شیتاندھا براہ مہ نبی مسلم کام جہنم کی او داغین اتم سلورم ممتاز دیف کلمی دی کلمی توحید دی کلمی شرک ممتاز رام خی واقعی خصوصی واقعی خدوثی <تحدث> واقت ابراہیم علیہ السلام کی ترک اللہ علا دی <تحدث> فی واد غیر دی محاضات دبیت اللہ کیو دا غیل فرم بیدعا کا ولم ربنا اللہ لقیم الصلاة فجل عفیتا من ناس تاویی <تحدث> لہم وردتا من الصمرات لعلہم یشکرونا دو بیان بیان دی امتیازات وصلتوں بیان دل امتیازات اللہ فہم کوئی کی بسیم رام دی دی حروفان کی تاب ہوا خبر دمتزدہ محضور پی حاضان کتاب دا, دا عظم کتاب دے تاغیر عظمت نا خدار انزلنا ونی ملی کتاب نہیں انزلنا مگرہ لگرہ رب العالمین انزلنا دیم الیکن تاترہ لگرہ دے افضل الرسل دا بیان دا عظمت حاضان کتاب دا عظم کتاب دے د عظمت قرینے دا دیو خطرہ مت انام بادشاہرو کرو ترقت دا بیان دزمت انسل وزمت والا انسلال مخلوقات, مفضل مخلوقات غطرہ دے معلوم مقصد ظلمات ظلمات بس بڑ بڑ بڑ بڑا یا رُز جانت نَرْنَادَنتا ظلا تیرو ذشت نَرْنَاد توہیتا ظلا تیرو ذُس ماتر بیات نَرْنَادُ سُنَنتا ظلا تیرو ذُظلمنا اِلَنُ نَرْنَاد عذرد انسان تہو بیذن دا چگی گی داللہ بیذن رَبِّہم نذی تارول چو جی دے دا داللہ پ توفیق بیذن رَبِّہم فتوفیق رَبِّت دی بانی الی صراط العزیز الحمید کو لرین حاضر کتاب اب ہلاکت کافی عذاب سخنا کافی دکھ دی اللہ دینا دنیا کر دنیا کی منہمک درید دنیا گنگان دیا تھا مسلمان اور ہر صرف گونگان گردی سے تعلق اخبار کی اس استحبااب دو دنیا خت الکوفار دمن انا خذت بےئ الہ جے سحبوننا حاطت دنیاہ کا سا دی چ غ کئی جن دنیا ہہ خلہ آخرتمانے میں س دونا انہ د دینو د دنیا مقابلہ چ را شيہبلکل دیین بری دی یا واقت دا ہهنون شما کافر ہو کافر دی چاغی دی دیین ت دی نوے کے مگوو مسلمان چے دی ت دی نو ے ب دیے چردہ دوک مقابل را شي ضر دینی م سرے یا نبی الرسول نے چہلڑے الگنے پھلو کا تیر بھی بانی اِنلا بالسان قومه نلگنم کے پیامر مگر بالسان القوم ان لبین لهم ذیر فرق بیان کتاب تعبر اگی تذاگر زبان بانی فیعز اللہ داغ نبات اللہ وقال البيان تغیر النبا خلق بذل شيء فیعز اللہ ما شاكمرہ کہ اللہ فالچارج کو جی داغ ذرات تم صاحب بذلات ہدایت کے چاد کو جی بیان مرسل اور زیادت حکمت والے ذات وقدم مصالح اسلام تنویر الان فتنویر المصلی بانی نرنا مسالتا اجام آزام آزام تمر پی رجیم کہ یا میہ ف قی تبا الله برکی کمک کے کمونو بادر آری دی ان ظ کنا تے کول سبار شکرور یہقی پوا کاتکی محی مش د دی د پہار سبر کوونکی ش سکی ہاد کا سب وقت جوور مالے کوہ ی یاد کنے متو ہ چ کوی پہ سمات سے متنا یدو نے م دارہ چیزہجیہ کو آے فررانا جا کوم اللہ خل ہ فریانا کہ در کوے ربر تمر اللہ فرمایا رسو چیز کر خبران داغی دا اللہ بل بجیناتی تمہاری حردو اے دیا افواہم واپس دی کو ہم فی ہم دی کارو پاسرا دیا واہ پپو رخلو کیم کی افاہم کی زمین دی گفارا جی نے حردو اے دیا اف واہم واپس کو دی کفارو خلا سندرا پپو رخلو کی سا سبنا لگا سوچ جو سچتا لاسر میں چھ ہی ہی میں سنبھلنے نہ کم نہ دیر وہ سیدہ وجرے دا پنہاس نہ بخلوکھن مد رخلاس نے وچ چل وجرے دیر کو سینا فرد ایدیہم واپس وہ دے کافر خلاس نہ بخلوکھ فل کے وجرے دیر غیظ غضب نے پخلاسم چک لگا ہوں ہم عز و علیکم الانابر رسل عز و علیکم الانعام کی کی ستاظ بخلا نہ بخلاف کی متنرا ہردو سرد علی مران کے دیو مانا ایدیہم فی افواہم واپس کو دیکھا پھر کھلا سندرا پمبیا پوکھلی داس کے چھپ خبر بن کے کھل دا سندرا فی افواہم پوکھلود امبیا خبر بن کے بیاو خدا برات براہ سورتان براہ ملا خخص تمہار رسور سبھیلا جچک لَا گئی سالم هَيْ هَيْ رسو دے جن منو نے اس رات تو ہمار نال خبر میں قبول کرے توحید مسئلے کم کھورا یا نے دل تخلص مار سبیلا یا وی نے تانے مت تخلص فلان خلیلا ول فلان دوست جلیل الدین نواڑ علم تو قران نواڑن جدی دم کنا کر دوندین رسی کر بعد جان مکان شیطانو للانسان خذولا فرد ايديهم هيا کو اح وقال انا كفرنا بذلكافر <تصفح> من کفر کو پام سرے و ان لا الذي شك مما تذكم مما تذنون ذا بقى شك دام سين جتم را بريا يت كامل شك والا قالت رسلهم في لا شكون وير انبياء مصلح السلام في لا في توحيد الله فعد الله كتاب شك اللَّهِ في قدرت الله كي فاطر السماوات والارض حضرات والا اذا كونت الاسمان ازم کرے يدكم جفل لكم دعوتك الله تعالى جميع كتاب سرجرمون ساتوں و سکی تا سنا ٹھم بشر بھر نہیں بلاند ارے بوذا باڑے رن کو دا جاہ ہونا کو فلاں زمن گین مسڑی ترکے دا آواز ور وسبیانی ہیکری مگو چ توحید مسیو تگی بیانی دا خبر کائی چ چواے تمنگل دا جاہ ہونا چے بادی کو من راتا سمنگی درخار نیو منگ پر ساتھ ساتھ لیکن اللہ نیم مرگم کے بعد پاتون دی لشتے دا فارض منگا داوش منگ رات دوکتا زموانجا زبانا چی داریل <سؤال> واضح دے مقرد اللہ <سؤال> پر حکم بکی کی واللہ فرد توکر المؤمنون رات اثر جرشم نمبرات کمتازی گرشیو خواب پر اللہ ورفق عرض ہر کام کیرین خبرانگ نفی ملنا دس د <تصالح> خام آس من کے خا می دا بشرت پیشی زمانہ زمانہ وَخَافُ وَعِيدُ وَيْرِيْكِ دَعْزَابْ زَمَانًا وَسَفْتَهُ وَخَابَ كُلَّ جَبَّارِنَا هو اختلا دي كفار في السلام ما سفته هو اختلا دي في السلام والله في السلام وَقَالَ وَخَابَ كُلَّ جَبَّارِنَا نِيدَا الزيان تتعوان كواقش هر زرنا سرقنا هر زورور او سرقش اضافت دنیا آزاد نے چبنیہ دی دبا میں مراں جان مخدد آزاد دنیا نہ میں وراہی وراف ہمارا قدام سلا دی خلف منا سمجھ ہمارا مخدد آزاد دنیا نہ زمیں راجہ آزاد صاحب کا مخدد جانم دی اس کا میں وان سدی را سونے سپدی مانف کے اغو بود تن بودی دی سی يتجرره گڈ گڈ بس کے دی میرا تیرے بولے ہماری کرشی ور انا قاد سیو قالم نجت الک غیر واتی الموت و تر مرگ اصل تر اسباب تر ہر طرف نہ وصل اللہ دیدہ کا حروبی ربیم عالمانہ لہم کرماتی رشتہ دد بھیر رہے ہیں کلکلہ ہم مشرکی رلیہ کا عمال <سؤال> قول بولا عمال بیزہ دول صدقی بے قولی خدایم عامال برباد و پسود و قربانی بسال احاد لکافروں جی کفر کڑی پوہدانی تخن ربانی عامال ہم کرمات عامال لکافر و پشاندی رو بیل برباد دی سخت دی لاک درو نا لاس می کام دا او جانا نیزل الله خلق السما د دا يل تجكن الله فيقي دا منشانكوري برمانله مقازم شان ق بالحققة دنا نار الحقة بار ده. لهار حق ف هاار حقبي فما دراما مداركم مقام ك معناك يا بالحق يا دوله الحقة چې حق ماك ب سر وحدانيتنا يا بالحققة متلب چې الع وحدانيةتي بالحقق داس چې دا بسبيقالاشت بالحقق متلب د الع صلا بالحق. د صسلام حق سبان چې مثر او خدانیت ش حکم تب کا ل را د وکی للی به کتاب س سبب د کوپلو د ب دنی بانے ب خلکن جدید رابولی مخلوک نو او ماال کا لاستاسو د من سکه نهدي او الله ج قامو ف لیر سر برو دا دالو مشرقی پی معاب نهم جظان ب ما, ما جاضرو داغے جنگڑے چن بیاوسے کم کا وانا بہ مسے داغے جزا دا دا چڈی اوپر پاکرت کی جنگی گی و ظاہر میں شٹول اللہ تا ان تابعین مدعوین ظاہر میں شٹول اللہ تو قالوا ظعفوا جگڑا قالوا ظعفوا الی الذین السغبوا یا کمزوری ادرنا چکم چنگلے ہوئی جسر بیچ گئے وقالوا ظعفوا الی الذین السغبوا یا کمزوری گھٹانتا انا کنا لکم ثمن من ساس تابعین میشن فرض دینदाबाद چگوار دی یہ کے منگم کم کرد ہوگا دنیا کی جن تھیاں جنت تلاشی ہومر بھائی شیطان و پہ شیتا مروب شیتا جن جنت تلاشی اوجہن نمیا جان تلاشی سردار انہ تقری شیتام کی اللہ سا سر درست ش پر ب جاته ب چې چا د ای سررف تاز نتیموا من الله نلو سری سا سر الله وال شلی پر سادم بیا اومان سا سره وکی نام سکر پ خللت تو کوم کو ساسوناما کان ریک کوم من طنو دبارما په تامان سے دوره یا تو سرلو ما بصر پ لسه کوداو کوم ما برن سوی تاسو بنا بنی تا شرط کو پردا او دروغ وطف سجدتونی تابله ب کو فجد دونی تاسو کوتی کولو ظماار دعوت سر گٹاس گئی ون مو ترب تب سوکر سن دندان शिखर جواب ورکی ونوموا البس بملامد کی, آل بم کی تاسفر زارنا یا ربی مصریک مسیح پنکار کو یخ پنکار کو مع ربی مصریک ابن ز استاد پر حاضر یا نے ز استاد پر حاضرن تاس ما فر کفر کفر تاس دار دار سی انی کفر کفر ہمات تبری ز به زار داس رے تاس فر زار کر دیو ماذرا یا تاسو لقدنا لقدیا حکم ندون مالک زما حکمان یا ز فاطبی دارے کی احضار بہ تاس ماذرا سی وعدہ نہ سبل قبل وکی بذریا کہ ان وقت سوالین لہما عذاب اریو یخ نر زاریبات بشرکات ج تابداد دشیتادی زیه فلا زادنا کو او الذی لا بروا بالصالحات داخل بغن شاک اس کی باد روند اللہ پدس بلامل کرب سات مر جنا سنتا جی بیگ بد رات تاوی نوری ہمیشہ وید باکی لا بو تون ولا اخرجون ہمیشہ وید فدی کی بی ذرب بهم اللہ سلام کے سم نہمچر <تصفيق> مضبوطی مضبوی وی ترقی مضبوطی ہر وقت مضبوطی تاب برا فہر کے لیے لکلے کی گی اور یو دی دی بار دا تو دی سارا تقریباً یا عیش به هر مسیمل الفاظ مختلف رہیں یا ورل جب شعبیل دم و منسرا لا سقوط ورقها ولا دم فيها ونا ونا وذلها ولا دم صبرها ولا صبرها یا ورل چرا سورال خطبیگی داگی سانگی ہمی شوی داگی بیوی ہمی شوی مثال مومن او کو تاسو ما هيا صحابہ خیال دار البی ور تب زعلان کی جی نہ چلا وکلا نہیں مری ابن ابراہی مری عبد الله بن زماز نے کلام گردا ور چدا سجنت التبرذ ذما لک عمر درا کما شران ناسو عمر بکر سدی عمر درن ہو ذما در شرنگ وجنا چم شران سنگ بخشم چذو صدا ہوا رسابو تو فسو یا رسول اللہ محدخ انا تیرت بیان کر جناب رسول نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندات اتمر لاشجت اتمر ذا ذکر دی وجن وجو ذکر کئی انجام وجو داد جدا صحیح دا تا تمر بی جمیع اجزاء من طفیہ دمار حق اڈو کہلے دے؟ اڈو پیدا دمن حتواتی ولیپاڈو کو پورے دو فرسو کو پورے داریں گی انسان حکم انسان, انسان کامل مومن مومن, مومن بڑا مومن مسلم کامل اجزل حترا حاجت کے دا, دا مقبول لالاس کیمر ہو چیتا پدی میں جب کڑوے مات دو دا بے بے بے بے بہتر وا دوخاند تہہ یذکد ذمن سن بات چھے او نے بین سلام ارتو جو عام کڑے یذکتا مننا عمر نے ذی پہل فشاریدل فقال جن ذی پہل ماری اگے مانے فشاریدل سن چ موے زبان مکی لرتے درتو جو پیسے درانی فضا او فشاریدل ذی پہل علم بال فشاریدل کتا جواب کڑے ما تو بل سرو خانہ بہتر و مسلو کرمتن خبیثتن ق شجرتن خبیثتن کلمی پڑھی جی کلمت شرخ دا مثال کلمی پڑھی پہ شان دا ونی پڑھی اوت چ جی ختری و زیل دا غل پاس از میکنه ان زیر دے فقرا نی ختری و زیل دا غل پاس از میکنه کنا مالام القرار دا غل فاراحت قرار تنی چ دا گل کمنا ور شمسات مسن چ زیل دا پاس پرتیو سے معمولی پیشو کی ورلی ہچ معمولی سی, سی دا شل بسری ف محکیو زچر غلی انگی مثال دے کر میے دے شک دے پزرد مشرک کی چ جی دا د دا فلسفہ دلیل خدای وجه مشرکنا گور ونی تسیلا کای کلا کٹخاز تسیلا کای کلا کای سگر بفر اگ مشرکی ز زمانه یچمن با کہ سگت اومن دل <سؤال> نہ گبر سو اف با تک چبل مته کست منہ شمم پر دل بل گوانسرا اتنا دان وقت شمرمل من منادر مخار مرغند گلی پاسم بزار و سلامن پہ ولشن تکسبل بش بس ثواب پر سرو کتے چا پھر داگی دی بش گنز الہ معلوم ندی چیا الہ ثوا و سز رزق زیر فذلیل نشتے سن کی درے دارغیدے د دا پاسې لا قرار لها دارغیدے کنی دا می د شرک لا قرار لها فی قلب مشرکان لک تصدرین فرشتری رضی وجنات کل یو تر تروانی قلب در کدیو ان جارгина توافی کرے بل جارгина توا گو کدی یو ن تسیدا کرے بلवंत تسیدا کدیو گټلا گتی کدی بل گټا و مسلو کرماتن خبیثه کسجرتن خبیثتن مثال د کلمی فرید چې کمل څنګه پر شان ونی فلتنه او تسلمن فوق د پاسو میکنه ما لها قرار نی وی دانی لا اللہ, اللہ کیر لگتا علماء پیش کی بو ثبوت داد نہ زیادہ قبر کے فل اخرہ اور برزخ کی و یذل اللہ الظالمین غمن کن اللہ فان سالم غمن کن اللہ فان سالم اللہ معاش کن فان دا بنز محسا اولب عالم رابعان سنا زجنا درین عقلیہ اور زجو توفیف تفارد منکرین هل کر الی الذین بدل نعمت اللہ لغلا بس بدل کن نعمت اللہ فکفروا علی او نحمد چی مانو روسلام راسل دار برارا جہنم دار احلو قوم سے اوہ <سؤال> کفر سو اوہ کفر داوشی وَجَعْلُوا لِلَّهِ اندازا لِلزِلَّ بَعَان دو کفر کفر سن کفران چنوا بدل <سؤال> قدر احمد اللہ فا کفر بانے وَجَعْلُوا لِلَّهِ اندازا وقرد احمد دیم مشرکین دو فارد اللہ حسداران مقابل طویر ایک سیگی رسی اللہم سبیرے چواہوڑی دید نہمیا کینگ روبانی ساس رو جنم تدا بندگان پابندی کون سے قوم مالک نہو خلکے کا بی جو کمزور چھوئی سے جوڑی بانی و وا خرسے دیناں سو تصی پر او بلبسی نو تا بیان جڑ پرسی دی فیو بلبسی او سخ خلقم اور نهار دے قال کلہ گوری ساس نے بارش فاورس ساس متون پ بیم انسان, کار کی ایک انسان دے ظالم خرزان بانی نہ فا شکرا مرباد برد آم صورت ذلذلك تفسير ذي البرهبره صلاه والسلام الرسول بيان دلاله الاستصحاب بالمساله مقصود التبليغ مساله مساله تبليغ مقصود التبليغ مقصود التبليغ يعلموا تبليغ يعلم ان ما هو الههم واحده عانتم بخار کے کے مدافعت کتاب و تفصیل کے ذکر مقام کی اسماعیل السلام او غطا مقام کی روان شو کی حاجر یا ابراہیم چی خودیم فل مکان درخوتا درتاشم بچے خدر مکم سام ویرگو مات اللہ <سؤال> وریدی بیک قضا وخبا ناعتماد ویزا اللہ عزیعون اللہ ذرچہ اللہ تو انہوں نے مغباللہ نبربادی تو بخاری کے رازی چکلہ راپانا شو داگین راپانا شو بیت اللہ کا مخامک شو او دا دا اکلا ورفایا دے ہی معلوم دا سمسانی معلوم شری دعا مستقبل القبلہ بیختر دا مخامک شو قبلی تا بیت اللہ کا مخامک شو رفایا دے نس مقام کی پھول بلکہ عبد الرح نہ مبارک پوری آ کے پنجہ حادث دی, دی. دعا دعا ابراہلوم یہاں دعا دعا دعا دعا دعا دعا کی مستقبل خبلن خبلن بہتر دا دی ان ربند پاک محرم استاد مسرا ایرج پابندی کی پریگنہ ہم پھن دین کے منذ ذکر کر کے کہ پابندی کے منسا ز سن جگل جوڑ جوشی اب میں کی جوڑی کی نکی مسالات پابندی کے نماز فجات اپنا سمن الناس تم گرتے زل دخل کو تحویر شمال کی طرف تو لوگ من الصمرات و کی تمیے قسمہ کہ سم دادو ابراہیم راسرا سرا جمع مکا ما سم کے طائف و شام ہر وقت اب کا ذات دمی موجودی ورد ہم نے خلقم روان الحمد دنیا و فارہ حمد دین و فارہ ورد ہم نے سمراور کے لیے تمیے لا الہ اللہ کچھ جو چیز ہے قلمہ کنابس مانو نک الحمدللہ الذی وهبنا الکبریت یجنا نبث اقرار علنا حضرات اللہ صفات و اللہ اللہ اللہ شرہ کما تھا سرت بنا ثمنالہ کما رنما کما تھا اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اذ ربی السميع الذ اللہ تزکرکم جن ربی السميع دعا گانو سمع اللہ لمن حملا سبحنا فقبلثر سبحان اللہ نے مرقبہ دا جملہ ارشاد یلہ دعا یا زیمان درنا دعا دا قبول دی ک اللہ دعا دا چاچ دو احمد وائی ان رب نے سمیم دعا رذ ما قبول ان کی دعا کر دے اے رب زما اوپر دے او دا لازم ہمارا پابند کے نماز او رب بنا و تو قبول دے رب زما قبول کی دعا زما اے رب زما پھر کہ ماں تا عمر فلار سمات بیاو کو دعا کی کامل دعا موجود خبر بوشتے گنا نام حالات کے بوشتے حالاتن اللہ خبردار نے گمان مکو فلا اللہ میں نا خبر ہم ما الاحمل الظالمون دا ہم الظالمون لیکن انشاء اللہ اللہ خبر دے ذکے ظالم تمنا طرف ہیں نا انما اخرهم بوشتے قد اتحاد جنن سبحان زارمان مگر سکو دین میں تجھ کو بلا صرہ رزق کلا بھی فضی کی سرگسترگی مرشدہ سر سر کو لے بحاور علم دارات تشود فینا صح کلا بھی فضی سر کی سرگی محتین مسعین لا الا داع مسعین پا پا کی, کی, کی او چت بداسی بوری خط بسرا خطوط مکھ نیر باب نے اونظر ان آرامنا ودوان خایتتون لو وروونه بیا خايدو کو ان زل <سؤال> ناسا ویلو وخکونا داور نا چراجیي را شدی تاذا پس بظالمان اره ب زمنگه آخر اران کریب وروسته کے منگ نیٹي ذ ت چې م ق تو بیا برمان کي چې سا دعوت ق کو ستاان بیا او او تبادان بیا اور مارب کہو اس بچی نے جی تو میری کو منداवस्था ताबी दर को सादा اور طلب اور تو یا علم تو قن من قبل ما لكم منذ من زوال ور تاسف قسمنا قلب دنیا کی مخی چلیتے ساتھ ر فال زوال دنیا نے تاسنا یہ مٹھو مٹھنے بعد ایک پرسی درت ہے کہ جتاب مঙ্গল سو اخری تاسم قسمنا لكم اور من قبل ما لكم من زوال قسمنا لكم تاسم کہ دنیا چل سال فال دنیا نے وقالتم في مساكن الذين ظلموا ان ظلموا حالان کہ زین الدول کی وسولتا صف زین الدول ظالم کی کو سید ربی داگ حالت اندر رافاد رافاد وہ وسولتا صف وہ مس زین الدول ظالم کے فرزان را و تبینن لكم خاص نماز शिवाजी سے یہ کار کلام داگے داگ نامرت ناگ سب نارک منم سال من کا تسو واقعات غفار وقوات دو مسابقہ حسدان مکروا مکرهم وعند الله مكرم فریب قد كامل فریب فلا وعند الله مكرم اللہ سجزاد فریب مزید نیسو دور ہر کے اللہ بدل کے تبدیل دا کےف سے موجود ہے بالکل ہم دنیا بل کام سب سفر نہ تبدیل نہ مراد تبدیل الحق بالکل نورمان تبدیل مرادمان شراب جی آسمان کے نا بدل کے اربچہ تول خلق يا الله زر ورزا تاين مت مجرمان ربنا العالمين قرني الدين في الاسباد تنشيب دن جننكي لو برسا سارا بينهم الكرام كمي سن بيدن نزوني سوتور خافلي كدران نے پر لوالے بالکل پٹوي كمي سن دي بن نزوني وترشاو وجهم النار پٹگيني مکھن اور جان بي لاندي لاندي تے ٹھچا پھر ولاتي موسى جي وترشاو وجهم النار پٹگيني مکھن دلا گنم فور جہنم وليه جل الله كل ناس ما كس ودير بلا بلنا کا مزرا یو مانا بلا بلاس دا قرآن سبن کے دکھ کا مزرا اک مدن نزول ذو قران سے وریون ذرہ به کہ ہر کوئی رسور او مغمقصود نزول کی صاف سے مسئلہ توحید و عالمو انما هو الہ کوئی چی خلق وزی مسئلہ بانے چرکن مدلگار کازار حسروائی واللہ دے ولی از ذکر اولو الالباب هو ایلا همات کوئی چی مخلوقات پای قطم السرید وحدانیت بان اصل مسئلہ مرکزی مسئلہ دو قرآن گریم التوحید ذکر ورماز کرکی مقصود القرآن التوحید مقصود القرآن التوحید ولی از ذکر اولو الالباب جب ان واقعی خواندان دا تو بجید